اللهم رب بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعدنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل صلي على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم امين يا رب العالمين اختلاف تنوع کی دوسری قسم کہ جو اس میں عام کا بیان ہے اور مفسر اسم میں عام کی بہت سی انواع میں سے یا بہت سے افراد میں سے ایک فرد کو اعلیٰ صبیل المثال بیان کر دیتا ہے اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ابن تہنیٰ علیہ رحمٰ نے کہا کہ سبب نزول کے جو اکثر سیغے ہیں وہ بھی اختلاف تنوع کی اسی دوسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں انہوں نے کہا دو قسم کے سیغے ہوتے ہیں سبب نزول کے ایک ہوتا ہے سریح سگا ایک ہوتا ہے غیر سریح ٹھیک غیر سریح سیغہ یہ ہے کہ نزلطل آیتو فی قذا و کدا اس اس بارے میں آیت نادل ہوئی تو کہتے ہیں کہ جب ایک مفسر کہیں نزلطل آیتو فی قذا۔ دوسرا کہیں نزل تل آیتو فی قدا اور دونوں مختلف اسباب نقل کریں تو یہ اختلاف بھی اختلاف تضاد نہیں ہے بلکہ یہ بھی اختلاف تنوع ہے گویا کہ وہ مفسر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ واقعہ بھی اس آیت کے دل میں شامل ہے یا اس آیت کے حکم میں شامل ہے اور یہ واقعہ بھی اس آیت کے حکم میں شامل ہے تو ایک مفسر نے اعلیٰ سبیلِ تمصیل ایک واقعہ کا ذکر کیا دوسرے مفسر نے اعلیٰ سبیل تمصیل دوسرے واقعے کا ذکر کر دیا تو ایک مسلم کا کہنا نزل آیت فی قذا منافی نہیں ہے دوسرے مسلم فسر کے کہنے کے کہ نزل آیت فی قدا تو یہ بات ہم نے دیکھی تھی دوسرا سیگا کیا ہے دوسرا سیگا جو سریع ہے وہ کیا ہے کہ پہلے واقعہ نقل کیا جائے یعنی رابی یا صحابی پہلے واقع کو بیان کریں پھر کہیں ف نزل آیا ٹھیک ہے یعنی یہ سیغہ فنزلت ضلع تل آیا ہے سبب نزول کے بیان میں یہ سبب نزول ہے اچھا اب اگر یہ ایک سے زیادہ ہو جائیں تو یہ اختلاف تنوع نہیں تزاد ہے اختلاف تضاد ہے الا یہ کہ ہم یہ کہیں آیت دو دفعہ نازل ہوئی ہے یا ہم یہ کہیں کہ ایک سے زیادہ واقع ہوئے اور ان سب کے بعد ہی آیت نازل ہو گئی ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نزرت فی کذا جو سیگا سبب نزول کے بیان میں سریح ہے اور دوسرا مفسر ایک اور سیگا سریح بیان کرتا ہے تو یا تو آیت دو دفعہ نازل ہوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یا پھر کیا بتایا بہت سے واقعات اکٹھے ہوئے اور پھر آیت نازل ہو گئی یا پھر یہ اختلاف تضاد ہے جس کو اصول حدیث میں ترجیح کے اصولوں کے تحت دیکھا جائے گا یعنی یا تو ہم تطبیق کی کوشش کریں گے تطبیق کی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں اور اگر تطبیق نہ ہو سکے تو پھر ہم کیا کہیں گے جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ایک مثال دی تھی اچھا اس کا راوی حاضر, ہے،, اس کا راوی حاضر نہیں ہے تو حاضر راوی کی روایت کو غیر حاضر راوی کی روایت پر ترجیح دے دیں گے بات ہے کہ یہ دو قسم کے سیکھے تھے اور ابن تہمی بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف تنوع کے دوسرے عنوان کے تحت سبب نزول کے غیر سری سیگے بھی آتے ہیں بعد ہوگی یہی تھا نا پچھلی دفعہ کا خلاصہ بات واضح ہاں اچھا اس کے بعد وہ ایک بات کریں گے تو میں پہلے بتا ب... ب... ب... دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک صحابی یا ایک رابی وہ تابی بھی ہو سکتا ہے صحابی بھی وہ کہیں نزلت آئے تو فی کذا و قضا یہ مرفو یہاں مسند لے کر آئیں گے یہاں مسند ہے مرفو کے حکم میں یعنی مرفوع روایت کون سی ہوتی ہے کہ جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے بعد والے کے مرفوع صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرفو روایت ہوتی ہے سریح سریح کا کیا مطلب ہوتا ہے مرفو روایت سریح وہ ہے کہ جس میں کہا جائے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم امالیات امال کا دار و مدار نیات پر ہے. غیر سری روایت وہ ہے کہ جو صحابی بیان کرے اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت نہ کرے لیکن وہ قول عقل و فکر قیاس و اجتحاد سے حاصل نہ کیا جا سکے سمجھا لیے کہ نہیں یعنی وہ جو صحابی نے رائے بتائی ہے مثال کے طور پہ وہ قیامت کے دن کا ایک حال بتاتا ہے کہ قیامت کے دن اس طرح ہوگا مثال اور اس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف نہیں کرتا اب یہ روایت مرفو ہے کہ نہیں سمجھائیے کہ نہیں کہتے اگر دو شرائط کے ساتھ یہ بات اجتہاد اور قیاس اور نظر سے معلوم نہ ہو سکتی ہو پہلی بات اور دوسرا یہ کہ ان صحابی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ اسرائیلیات نہیں لیتے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات اجتہادی نظر سے تو معلوم نہ ہو سکتی ہو لیکن اسرائیلیات میں سے ہو جیسے سیدنا ابو حریرہ مثلاً یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اسرائیلی روایات قبول کی ہیں بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے وہاب ابن منبع اور قابل احبار جو مشہور دو علمات ہیں جو مسلمان ہیں اور ان سے روایات نقل کی ہیں تو وہ اپنی پرانی روایات بھی نقل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کے تحت کہ حدثوا ان بنی اسرائیل والا حرج یعنی ایسی باتیں جس میں ہمارا دین ساکت ہے تو تصدیق بھی نہیں کریں گے لا تو صدقو ہوں ولا تو لیکن روایت کر سکتے ہیں یعنی مسکوت عن ہو کی روایت جائز ہے نا یا نہیں جائز جائز ہے اسی لیے تو ہماری تفسیر تف... تف... تف... تف... تفاصیر کی کتابوں میں اسرائیلی یاد ہے تو اگر پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اسرائیلی روایت لیتا ہے صحابی ٹھیک ہے پھر تو ہم ان کی روایت کو مرفوع نہیں قرار دیں گے لیکن پتہ چلے کہ نہیں ایسے عبداللہ ابن عباس سے بہت کلیل اور روایت ہیں عام السرائیلی ہی تو ہم کہیں گے ان کی روایت مرفوع کے حکم بعد واضح اس کو کہتے ہیں مرفوع مرفوع حکمی یا مرفوع حکمن اپنے حکم کے اعتبار سے یہ روایت کیا ہوتی ہے مرفوع اب کہتے ہیں نزلت نزل فی آ کا جو سیگا ہے بات واضح ہے؟, ہے کہ نہیں اس کو محدثین مرفوع کہتے ہیں کہ نہیں کہتے سمجھ آ رہی ہے یعنی ابن تہنیت تو اس کو مرفوع بالکل نہیں کہیں گے نا کیوں ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو اسلم رابع کا اجتہاد ہے کہ یہ واقعہ اس آیت کے ذیل پر شامل ہے کہ نہیں کیونکہ پوری جو مثال انہوں نے بیان کی ہے ان کا کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ سبب نزول کا یہ سگا مرفوں کے حکم میں نہیں ہے مگر مرفو کے حکم میں ہوگا تو اختلاف کیسے ہوگا مرفو کے حکم میں ہونے کا مطلب ہے جس میں اپنی قیاس اور نظر کو دخل نہ ہو آد بات, بات ہے لیکن نظر فی آیتہ میں قیاس اور نظر کو دخل ہے نا اس لیے کہ اس میں ایک مفسر یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے فہم کے اعتبار سے بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ اس میں داخل ہے دوسرا یہ بتا رہا ہے تو کہتے ہیں بعض محدث کہتے ہیں مرفو اور بعض محدثین کا شیوا یہ ہے کہ وہ اس کو مرفوع, مرفوع حکمی میں شمار نہیں کرتے اور ابن تہمی اسی گروہ کے ساتھ تو کروں نے یہ تفصیل بیان کی ہے تو یہاں مسند یا مرفو سے مراد حکمن ہے کہ یہ بات اپنی نظر اور اشتہاد سے کی جا رہی ہے یا اس میں اشتہاد اور نظر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو ابن تیمیہ چونکہ اس کو تفسیر کے تحت لا رہے ہیں اور اختلاف تنوع کی دوسری مثال کے تحت لا رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے تو لہذا یہ حکمن مرفو نہیں حکمن مرفو کون سی ہوگی ان کے خیال میں جو سری سی رہا ہے نظر لہٰذا وہاں لازمن تبدیل کرنی پڑے گی یا ترجیح دینی پڑے گی آپ واضح تو نزل یعنی حدث قدہ و قدہ و قدہ ثم نزلت ال تو یہ تو ہے سیغہ سری سبب مزول کا یہ تو لازمًا حکمًا مرفو ہے اچھا نزلت ال تو فی قدہ و قدہ حکمًا مرفو ہے کے نہیں محدثین مختلف ہیں اس میں اور ابن تیمیہ کی راہی یہ ہے کہ یہ حکمًا مرفو نہیں ہے بات یہ بات وہ آگے بیان کرنا چاہ رہے ہیں اچھا تو اب کیا کہتے ہیں ماں سَبَبُ... سَبَبٍ عاری <الْآَيَة> یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ سب نقل کرتے ہیں کہ بھائی سبب نزول کی ضرورت کیا ہے سبب نزول سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آیت کس وقت نازل ہو رہی ہے کن حالات میں نازل ہو رہی ہے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کئی دفعہ ترتیب نزولی کو طے کرنے میں بھی, بھی مدد ملتی ہے کہ نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سبب نزول فضول ہے نعوذ اللہ سبب نزول اگر صحیح روایت سے ثابت ہے تو فہم آیت میں ممد و معاون ہے اچھا اس میں جو شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ عموماً علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی سبب سے مسبب کا علم حاصل ہو جاتا ہے بغیر بغیر یعنی سبب بتایا تو مسبب کا علم امام شاطوی علیہ الرحمٰ نے اس میں ایک بات کا اضافہ کیا وہ کہیں اور نہیں دیکھی اللہ عالم وہ یہ ہے کہ یہ بلاغت کا تقاضا بھی ہے یعنی جو علوم بلاغت ہے ان میں سے ایک علم البیاں ہے تو علم البیاں سوری اس علم المانی میں ایک شہر جس کو کہتے ہیں مقتضۂ حال کیا کہتے ہیں مقتضۂ حال مختضۂ حال کا مطلب کیا ہے مخاطب نے یعنی خطاب کرنے والے نے کس موقع پر کس شخص کے سامنے کن حالات میں یہ بات بیان کی ہے تو کہتے ہیں اس سے بلاگت کا پتہ چلے گا ایک بے وقوف آدمی کے آگے بات کی جائے گی تو مقتضۂ حال کچھ اور ہے ایک فلسفی کے سامنے بات کی جائے گی تو مقتض حال کچھ اور ہے ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس میں بات کی جائے گی تو مقتض حال اور ہے ٹائم اینڈ سپیس بدل جائے گا تو مختض حال بدل جائے گا بات بات ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں جب ہم نے کہ... ہم کہتے یہ ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے بلاغتن تو اس معجزے کی کنا یا اس معجزے کی حقیقت نہیں جانی جا سکتی جب تک مختض حال معلوم نہ ہو تو کہتے مختص حال معلوم کرنے کا واحد طریقہ سبب نضول یعنی کیسے پتہ چلے گا اس وقت کیا مقتضۂ حال ہے جس پر اللہ سبحانہ و یہ کلام فرما رہے ہیں تو مق حال کیسے پتہ چلے گا سبب نزول کے ذریعے اور سبب نزول انہی روایات سے پتہ چلے گا تو گویا سبب نزول فہم آیت میں بھی مدد دیتا ہے اور سبب نزول قرآن مجید کی بلاغت کی تعین اور تحدید میں بھی مدد دیتا ہے بات باز سبب نزول یہ علم ہے تو ہمارے جو مفسرین کا انداز ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے اللہ نے چاہا تفسیر بالما کی اقسام اور تفسیر بر کی لیکن سبب بالضول کو ذکر کرنے کا اہتمام تفصیر بالماصور میں زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی وہ تفسیر کے جس کا اعتماد روایات پہ ہوتا ہے وہ روایات کیا ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تعبیم سے یا تبہ تعبین سے تو اس میں آپ کو کثرت سے اسباب نظول ملیں گے اور اتنی کثرت سے ملیں گے کہ کچھ علماء نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی ہر آیت کا سبب نزول بیان نہ کرو جیسا کہ ہم شابلی اللہ علیہ الرحمہ کو دیکھیں گے انہوں کہا یہ اچھا انداز نہیں ہے کہ اس, اس کا سبب نظول یہ ہے اس کا سبب نضول یہ کہ کئی دفعہ کثرت ہو گئی نا جیسے امام واحدی علیہ الرحمہ جن کی تفسیر بھی ہے البصیر ان, ان کی ایک کتاب ہے سبب النضول جس پر بہت اعتماد کیا جاتا ہے تو اس میں گویا ہر دوسری آیت کا سبب نزول بیان کرنے کا اہتمام کیا امام سیوتی علی الرحمہ کی کتاب ہے سبب النزول اس میں بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ ہر آیت کے کوئی سبب نکالے تو یہ ایک انتہا پیدا ہوئی ہے جو تفصیل میں کچھ علما کے ہے تو اس کے برعکس کچھ دوسری انتہا بھی ایسی ہیں کہ جو سبب النزول کے ذکر کو بالکل ضروری نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں قرآن مجید شروع سے لے کر آگے تک آخر تک مربوط ہے اس میں ایک آیت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اس میں لہٰذا ہر آیت کا الگ سے سبب کچھ بھی نہیں ہوتا وہ تو پورا ایک کلام ہے جو اور اس یہ دوسرے انتہا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر تدبر قرآن میں مولانا امین اسد اسلحی علیہ الرّرحمٰ تو یہ دو ہیں باقی جو ہمارے بزرگ ہیں جو تفسیر کے پر لکھنے والے ہیں وہ بالکل درمیان میں وہ انکار نہیں کرتے کثرت سے نقل بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ کچھ تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ آیت کا سبب نزول یہ ہے جیسے امام رازی علیہ الرحمٰ ہے یا ابن عطیہ ہیں المحر الوجیز میں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام جیسے تفسیر مظہری اس میں بھی نقل کرتے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پر بہت سے اسباب نزول جو باقیوں نے ذکر کی ان پر وہ اعتماد نہیں کرتے تو کچھ درمیانی رائے بھی ہے امام شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ بھی الفضل کبیر میں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ درمیانی رائے اختیار کریں لیکن ان کے کچھ کلام سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہیں بہرحال جو سبب نضول ثابت بھی ہو لیکن اس سبب نضول کے بیان پر آیت کے فہم کا مدار نہ ہو تو اس کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ایکسٹریم پہ نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سبب نظول کی ہر ایری غری جو بھی روایت ہے وہ بیان کی جائے جیسا کہ مفسرین نے اہتمام کیا ہے بہت سی روایت ثابت ہی نہیں ہوتی ہاں ثابت روایت اگر ہے تو وہ بیان کرنا ضروری ہے آیت کے مقتدۂ حال کو سمجھنے کے حضرت شاہ الرحمہ فرما رہے ہیں اس میں کہ اگر سبب نزول چاہے صحیح بھی ہو محسوس یہ ہوتا ہے کلام سے اور کچھ بات نے ایسا کہا بھی کہ سبب نزول اگر صحیح بھی ہو لیکن آیت کو سمجھنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے یا آیت کا فہم اس پر منحصر نہیں ہے تو اس کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے بات بات ہے تو یہ بھی تھوڑی سی ایک ایکسٹریم ایک محسوس ہوتی ہے واللہ اللہ تیمیہ انکار نہیں کر رہے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سبب سے مسبب کا علم ہوتا ہے تو سبب کون ہے, مسبب کون ہے یہاں؟ اس جگہ سبب وہ واقع ہے مسبب وہ آیت ہے جو اس پہ نادل ہو رہی ہے گویا سبب جب مسبب کا علم دیتا ہے تو گویا سبب نزول مسبب کے فہم میں ممد و ہے اور مسبب کون ہے اس سبب پر آ... نازل ہونے والی آیات وہی بات, بات ہے فن اللم بسبی یو رسو الم بالمس الفقائی و ما جہا وسا رہا کہہ رہے کہتے فکہ اگرچہ اختلاف ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور یہ نہیں پتہ چل رہا کہ قسم کھانے کھانے والے کی نیت کیا تھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یا تو وہ نیت خود بتا دے یا تو وہ نیت خود بتا دے جیسے طلاق وغیرہ کے مسائل میں بہت ہی مسائل ہوتے ہیں یعنی کسی نے کہہ دیا اللہ کی قسم قسم خالی اگر تم نے اپنی بیوی جگہ کا یہ کام کیا تو بس تم اپنے گھر جاؤ سمجھ رہی ہے کہ نہیں بس تم اپنے گھر اب یہ طلاق میں سیغہ صریح تو نہیں ہے طلاق کا سیوا سری کیا ہے طلاق, طلاق کا لفظ ہے لیکن اگر یہ اس نے کہا ہے تو نیت پر اعتماد ہوگا اگر وہ کہہ دے میری نیت طلاق ہی سمجھا رہی ہے کہ نہیں اچھا اب نہیں پتہ چل رہا اس کی نیت کیا ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے سمجھا رہی اب اس کی نیت معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے تو فقہ میں سے کچھ کا قول یہ ہے کہ سب نزول کو دے دیا دی جائے خلاصا یہ یعنی سبب نزول کا مطلب ہے اس کو غصہ کس بات نے دلایا اور اس قسم کھانے پر اس کو کس بات نے اس کے اندر حیجان کس نے پیدا کیا اور اسے ابھارا کس نے اب اگر پتہ چلے کہ پیچھے جو بات چیت چل رہی تھی وہ سب گویا سبب نزول یہ بتا رہا ہے کہ مراد طلاق تھی کہ نہیں یعنی گھر سے باہر نکالنے کا مطلب ہے کہ پھر تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا تو کہتے ہیں پھر نیت کی تعین ہم کر لیں گے اس حلف اس قسم کے سبب ورود کی وجہ سے طے ہو جاتی ہیں تو پھر قرآن مجید کی آیات کا فہم تو ہے وہ. سمجھا رہی یعنی کس نے اس یمین کے اندر حجام پیدا کیا وہ آسارا اور کس نے اس کو ابارا ہو رہی ہے کہ نہیں یہ ویسے ہی انہوں نے مسئلہ نقل کر دی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن بتا رہے تھے صرف یہ بتانے کے لیے کہ سبب نظول سے کیسے فہم میں مدد ملتی ہے تو کہہ رہے ہیں سبب نزول سے تو نیت کی تعین پر اگر مدد مل جاتی ہے تو آیت کے فہم میں تو بلاؤل پہلے سمجھا رہی ہے کہ نہیں حالانکہ نیت تو بالکل مخفیش ہے ہوتی اچھا بقول نزلت اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے کہا کہ سبب نزول کا جو سیغہ ہے نزلطل آیا طوفی قزاب وہ ہے غیر سری کیا ہے غیر سریع اور سری دوسرا ہے اچھا غیر سریع کا کیا مطلب یہ کہ لازمن یہ سبب نزول نہیں ہوگا یا کبھی ہو بھی سکتا ہے؟ سمجھا رہی ہے کہ نہیں سریح نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے سبب نضول مراد غیر سری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سری ہے عدم سبب نزول میں غیر سری کا مطلب ہے نہ وہ سبب نزول کے بیان میں سری ہے نہ وہ غیر سبب نظول کے بیان میں سری ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ? تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے واقعی سبب نزول مراد ہو لیکن وہ کسی اور دلیل سے طے ہوگا وہ خود اس سیگے سے طے نہیں ہوگا بس یہ بات سمجھ لیجئے ہاں دوسرا جو سری ہے وہ سیگے سے ہی طے ہو رہا ہے یہاں سے طے نہیں ہوگا. اور کبھی کبھار یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ میں داخل ہے اگرچہ سبب نہیں ہے کما تپور جیسا کہ ت... آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں تفصیل میں آنا انا یعنی کا مطلب ہے مراد بیان ٹھیک اس اس ہے. ہے تو جب آپ کہتے ہیں اور کدا تو آپ تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے کئی کہ دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے نظر دل آیا تو فی سے مراد آپ اس آیت کی تفسیر اور اس کے حکم میں واقعات کا دخول بیان کر رہے ہو نزول کا بیان نہ کر رہے نا اچھا اس کے بعد وہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی وَقَدْ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِ علماء کا صاحب, کے قول صاحب کون ہے صحابی مراد ہے صاحب سے مراد ہے علماء کا قول صحابی کے بارے میں اختلاف ہوا کون سا قول صاحبی نزلتو یا نزلتری کیا یہ مرفو کے حکم میں داخل ہوگی مجرا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی روش اور نہج پر ہونا سمجھا رہی؟ آپ کے فلان یجری مجر العلماء فلان جو ہے وہ علماء کے طریقے پر ہے مجرہ فلان مجرہ مجرا فلان یجری مجرل ابنیہ فلان یجری مجرا فلان سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں کہ علماء کا صحابی کے اس قول کے بارے میں کہ نظرت حاضل آیا فی کدا اختلاف یہ ہوا کہ یہ مستط یعنی مرفو سمجھی جائے گی جیسا کہ کما یز سبب جیسا کہ وہ روایت بھی مست سمجھی جاتی ہے بل بال اتفاق کہ جس میں پہلے سبب ذکر کرے کہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے جیسے ہم نے بتایا سری سگا کیا ہے سبب پہلے آئے حدا و نظرت تو وہ تو با اتفاق مسند ہے وہ تو با اتفاق مجرد، مرفوع ہے تو کیا اس طریقے پر ہوگی یا او یا جری مجرت تفسیری منہ الدی مسندی یا یہ صحابی کی تفسیر شمار ہوگی جو مرفو کے حکم میں نہیں ہوتی اب صحابہ کی اگر تفسیر ہوتی ہے تو اس میں اختلاف ہو جاتا ہے نا مسند جو ہے یہاں مرفو کے معنی میں ویسے مسند اور مرفوع میں تھوڑا سا فرق ہے فرق کیا ہے اصول حدیث میں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سند بیان کریں بات ہے تو یہ مرفوع ہے اگرچہ یہ مسند نہیں ہے کیونکہ میں نے اوپر تک کوئی سند بیان نہیں کی لیکن اگر میں حدثنا فلان اللہ اخبارانا فلان کرتے کرتے نبی تک پہنچوں تو وہ مسند ہے بات بات ہے کہ نہیں تو یہاں لیکن وہ تقسیم بیان نہیں کی یہاں صرف مسند سے مراد مرفوع ہے یعنی مرفو سے مراد کہ کالے صحابی کے حکم میں داخل ہے یا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں داخل ہے اچھا جو تفسیر ہوتی ہے صحابہ کی وہ اشتہادی ہوتی ہے لہٰذا فرمایا یہ تفسیر شمار ہوگی ان کی یا یہ مسند کے حکم میں ہوگی مرفوع کے حکم میں ہوگی. بات بات ہے اختلاف ہو گئے نا ہاں مرفوع نہ ہاں موقوف بالکل صحیح کہا یعنی موقوف بھی ہو سکتی ہے جو صحابی کے اوپر جا آپ روک دے. یا اس سے نیچے اگر جن علما کے ہاں اثر کسی تابعی کا قول ہے تو وہ اثر بھی ہو سکتی ہے اگرچہ اکثر محدثین تو اثر میں سب کو شامل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لیکن کچھ محدثین جو خوراسان کے ہیں وہ فرق کرتے ہیں تو مرخو کے مقابلے میں موقف ہاں اثر صحابہ بولا جاتا ہے وہ انہی کی اصطلاح پہ ہے لیکن مثال کے طور پہ امام تہابی کہتے ہیں ان کی کتاب کا کیا نام ہے شرح ہوں الاثار اور شرح مشکل الاثار اب وہ اثار وہاں کس معنی میں لے رہے ہیں وہ محدثین کی عمومی اصطلاح کے معنی میں کہ اثر میں قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول تعبی اور قول صحابی سب شامل ہیں آج وجہ کے نہیں ہاں ویسے اگر آپ کہیں گے کہ یہ حکمن موقوف ہے یا مرفوع یہ صحیح کہہ رہے ہیں یعنی حکمن موقوف کا مطلب ہے بھی قول الصحابی او اور یورادی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اضا ادبی قول النبی فیقول مرفوََ حکمََََََََََََََََََََ روایت ہے, ہے کہ یہ مراد ہے تو یہاں انہوں نے موقوف کا لفظ نہیں لائے مسند کے مقابلے میں صحابی کی تفسیر کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں صحابی کی تفسیر کہہ رہے ہیں فل بخاری اب اختلاف بتا دیا <تصفح> ہم. کہہ رہے ہیں امام بخاری علی تو اس کو مسند کے حکم میں داخل کرتے ہیں ٹھیک ہے فل بخاری یدھ خلو فل مسندی سے کیا مراد ہے ای و اما بھئی روح جو ان کے سوائے للو فلم امام بخاری کے سوائے جو محدثین ہیں وہ اسے مسند میں شامل نہیں کرتے وہ اکثر المساندی الحد الاصطلا کہہ رہے ہیں اکثر جو مسند لکھی گئی نا جیسے مسند امام احمد ہے مسند ابیلا ہے وغیرہ وغیرہ وہ اکثر اسی اصطلاح پر ہیں کہ وہ صحابی کے اس قول کو نزلت آیا فی کذا کدا مصنف میں نقل نہیں کرتے یعنی امام بخاری علی الرحمٰل مصلاحا فلمدی و غیر الامام البخاری من المحدین فل مسندی بل یار صرف امام بخاری اور کچھ محدثین بھی ہیں لیکن بڑے محدثین میں یہ ہے بخلا فی یہ بس زمت سمجھ میں لینا کہ یہ غیر سری سیغہ نزول کی بات ہو رہی ہے بخلا مثل هذا سببہ مسلحی نا بخلاف اس کے جس میں سبب پہلے ذکر ہو جس کے بعد آیت نازل ہوئی ہو تو سب محدثین اس کو حکمن مرفو ہی شمار کرتے آخر تو یہ ہمیں یہاں سے پتا یہ چلا کہ قول صحابی جس کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے نا کہ قول صحابی حکمن مرفو ہے یا نہیں تو ہم اس میں بیان کرتے ہیں جس میں قول صحابی میں اشتہاد اور رائے کو دخل نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اگر وہ اسرائیلی نہ ہو اسرائیلی روایات نہ ہو اب یہاں اختلاف یہ ہوا تھا کہ نزلۃ الایتوفی قدا مجر المسند ہے یا مجرل تفسیر ہو ہے تو کہا کہ اکثر المحدثین اس رائے پر ہے کہ یہ حکمن موقوف ہے مسند نہیں ہے امام بخاری علیہ الرحمہ اس کو مسند میں شامل کرتے ہیں جہاں تک سیگا سبب نزول کا سری ہے تو سب اسے حکمن برفو کہتا کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے جب یہ صحابی کی تفسیر ہے تو دوسرے صحابی کی دوسری ہو سکتی ہے تیسرے کی تیسری ہو سکتی ہے لیکن اگر حکمت مرفوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اب اس میں اگر دو آ رہے ہیں تو یا تو ترجیح ہوگی یا تدبیف ہوگی اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے لہٰذا پہلی صورت میں آپ اس کو شامل کر دیں گے کس میں تفسیر تنوع میں بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں تنوع ہے اور وہ کسی کیٹیگری میں آ جائے اور اگر یہاں ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا دو دفعہ نادل ہو رہی ہے کیا ہوگا کیا ہوا لیکن یہاں بھی انہوں نے لکھا ہوا وہ فقہا خراسان نیچے جو کسی صاحب نے یوسمون المعقوف اثراً و المرفو خبر یہ خاص فقہ خراسان جن کو فقہ وحا ماور النہر بھی کہتے ہیں ان کی یہ اصطلاح ہے کہ وہ موقوف کو اثر کہتے ہیں محدثین کے ہاں نہیں ہے محدثین کے ہاں اثر کیا ہے خبر کے مترادف ہے الخبر یشملو یا الصر یشملو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی الحو و کا قول الصحابی وف الہ و تقریر ٹھیک ہے فقہ خراصان کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہوگی برف روایت ہوگی تو وہ خبر ہے اور اگر صحابی پر موقوف ہوگی تو وہ اثر ہے تو میں بتا رہا تھا کہ متقدمین یہ فرق عموماً نہیں کرتے لہٰذا امام تحابی علیہ الرحمہ کی کتاب جو ہے شرق و مان الاطاب یا شرق و مشکل الاثار اس میں آثاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زیادہ یعنی احادیث اس میں زیادہ ہے تو یہ اصطلاح کا فرق ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ لا مشاختہ فی اصطلاح اصطلاح میں جھگڑا نہیں کیا جائے گا ایک دم نے اس کو موقوف کیوں کہ اس کو کیا اور کہتے ہیں اند المحدسین یعنی عموماً محدثین کے ہاں کیا ہے اثرا یہ سب کا سب اثر ہی شمار ہوتا ہے کیا اثر اس میں قول نبی بھی ہے قول صحابی بھی اور قول تعبین بھی شمار کرتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب اثر ہے اب آگے انہوں نے یہاں سے نیچے بھی تفصیل جو میرے سے کہہ رہے ملقو مل موقوف اللہ حکم المرفوی و موقوف لئی صل حکم <الْمَرْفُغِ> وہ آپ کو معلوم ہے جس میں جس کی تفصیل جس کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابی اگر مثال کے طور پر صحابی اگر کہہ دیں عمر نابہ نحینہ پسند اب وہ کہہ نہیں رہے کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابی نے کہا کہ نوینا ان بے اور رتبی یعنی کھجور کی کھجور سے ایک جیسی بیر سے ہمیں منع کر دیا گیا ٹھیک ہے اس میں زیادہ نہ ہو بالکل برابر ہونی چاہیے اب نوہینہ میں کیا مطلب ہے یہ حکم موقوف ہوگی یا کیا ہوگا مرفو ہوگی نوہینہ کہا انہوں تو کس نے نوہینہ یعنی من نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر وہ کہہ دے امرنا و نوہینہ یہ تو بالکل واضح ہے لیکن اگر وہ یہ نہ بھی کہہ رہے تب دیکھا جائے گا کہ وہ اشتہاد کو اس میں دخل ہے کہ نہیں بات واضح اچھا تفسیر بال مثال کہہ رہے, ہیں اگر <بالمثال> کہہ رہے ہیں جب یہ بات سمجھ آ گئی تو ایک صحابی کا یہ کہنا کہ نظر فی کرنا منافی نہیں ہے دوسرے کے کہنے سے کہ نظرت فی کرنا اگر لفظ دونوں کو شامل ہو سکتا ہو یعنی لفظ عام ہو دونوں کو شامل ہو جیسا کہ ہم نے تفسیر بالمثال میں بیان کر دیا اور تفسیر بالمثال کیا تھی ہاں جی اب میں تفسیر بالمثال کیا تھی اختلاف تنوع کی دوسری قسم جس کی بات ہو رہی ہے وہی تفسیر بالمثال ہے جس میں ہم نے کہا کہ اعلیٰ صبیل تمصیل یا تفصیر بالمثال بات بات ہم اب اب اچھا یہ پچھلے سیگے کا بیان نہیں ہو رہا کہ ند کو اچھا ایسی صورت میں بھی دونوں سچے ہو سکتے ہیں یعنی دونوں یعنی اختلاف تنوع ہو سکتا ہے وہ کیسے بی ان نزلت تمام اسباب کے بعد نازل ہوئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور مررتن لہٰذا مررتن لہذا یعنی مرتن لحاظت سبب و مررتن لی سبب اگرچہ علماء علوم القرآن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے نزول کو دو دفعہ پر محمول کرنا محض روایت کی وجہ سے سمجھا نہیں خبر واحد اب خبر واحد میں آپ کو تداد محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے کہا کہ نظرت آیات مرتعین مررتن لہٰذا صاحب تو آپ گویا قرآن کا نزول ہے نا وہ تو قرآن کا نزول دو دفعہ ہوا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے پر کچھ لوگوں کی بہت زیادہ مفصرین میں سے کچھ لوگوں کی عادت رہی ہے ہیں کہ نظرت مرتین کہتے ہیں بغیر کسی صحیح دلیل کے مرتن محض اہتمال بیان کر دینا ٹھیک دو نہیں ہے خبریں واحد دونوں صحیح ہیں تو آپ اس میں بہت اصول ترجیح ہیں نا یہ تو ایک ہے یعنی yani اسی کو فوراً بیان کر دینا باقی اصول ترجیح کو پیش نظر نہ رکھنا جیسے ہم نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی میں علماء یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نظرت مرتں مرتن فی المدینہ تھی وہ مرتن فی مکہ کا یا سلون کامر روح لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم روایت ترجیح دیں گے سعیدنا عبداللہ ابن مسعود کیونکہ وہ وہاں موجود تھے تو اسباب ترجیح بہت سے ہیں میں نے بتایا تھا ایک سو, ایک سو سے زیادہ ہے جو ان کو حافظ زین الدین علی راقی نے علیہ الرحمٰن نے بیان کیے تو یہ تو لاسٹ ریزارٹ ہے تو لاسٹ ریزارٹ کو فسٹ ریزارٹ بنا کر کے نظرت مرتب کہیں یہ طریقہ درست ہے یہاں کوئی حل نہ ملے اور پھر ہو سکتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بے ان تکون نزلت عقیبۃ اسباب اوتکون نظلت مرت بات بات مرتن ضروری نہیں ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ چونکہ اختصار فرما رہے ہیں تو انہوں نے بس کہا کہ مثال کے طور پر یہ یہ سبیل التمثیل ہے سبیل ٹھیک؟ ابن کا یہ قول بھی سبیل التمثیل ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں لتنوع والصفات جس کو ہم نے کہا تھا الاسماء یہ جو دو ہم نے بیان کیا نا دو بیان اختلاف تنوع ہو اذا كان احد يذکر الاسماء على سبیل يا الاسم العام الذي له افراد وكل مفسر يشير إلى فرد واحد من هذه الأفراد الكثيرة على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين والتحديد رب أهلا بالكاتة المسمى يكون واحدا وكل مفسر يشير إلى, لفظ إلى هذا المسمى بلفظ غير اللفظ الذي يشير إليه المفسر الآخر کلفل و کلو کلیمتن تد کہ یہ کیا ہے یہ الاسماء اچھا ایک ہوتے ابھی ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس لیے ایک ہوتے ہیں الالفاظ الفاظ ٹھیک ہے تو یہ اصول فکر میں بھی آپ دیکھتے ہیں الفاظ المشترکہ یا مشترکہ دونوں طریقے پہ اس کو بولا جاتا ہے ایک ہوتا ہے حقیقت اور مجاز لفظ وضع کیا جاتا ہے حقیقت کے لیے مجاز کے لیے حقیقت کے لیے اور جب تک حقیقی معنی لیے جا سکتے ہیں مجازی معنی نہیں لینے ہوتے بات واضح ہے. مجاز کی طرف آپ اس وقت جاتے ہیں جب حقیقت نہ لی جا سکی ہو یا کوئی ایسا قرینہ واضح طور پہ موجود ہو کہ جو اس لفظ کو حقیقت سے مجاز کی طرف پھیرنا ہوتا ہے بات واضح ہے کہ نہیں یعنی جو ہے وہ فلاں آدمی شعر ہے تو ظاہری بات ہے جب آپ نے دیکھا اور آدمی بھی ہے شیر بھی ہے تو جمع نہیں ہو سکتا ہے تو حقیقت اور مجاز یا جمع نہیں ہو سکتے نا آپ کہیں کہ آدمی بھی ہے اور وہ حقیقت شیر بھی ہے تو حقیقت شیر تو نہیں ہو سکتا لہٰذا مجازن ہے اچھا حقیقت اور مجاز میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے لفظ کس ایک کس کے لیے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو مجازن اور معنی کی طرف لے جاتے ہیں لیکن حقیق جو مجازی معنی ہوتا ہے اس کے اور حقیقی معنی میں کوئی علاقہ رہتا ہے کوئی ربط رہتا ہے سمجھا لیے کہ نہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ حقیقی معنی کو ایسے مجازی معنی میں بولا جائے جس حقیقت اور مجاز میں کوئی ربط نہ ہو اچھا مشترک میں کیا ہوتا ہے مشترک میں لفظ ایک معنی کے لیے ہی نہیں ہوتا ہی ایک سے زیادہ معنی کے لیے ہوتا ہے یعنی اس کے لیے الگ وضع کیا لفظ ایک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں حقیقت تھی اس میں مجاز ہے جس میں حقیقت اور جس میں مزاج میں لفظ مانا تو ایک ہی ہے نا اس کا مشترک میں کیا ہے ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے بات واضح ہو رہی ہے تو لہذا وہ سب میں کیا ہے حقیقت ہے کہ مجاز سب میں حقیقت ہے حقیقت اور مجاز نہیں ہے بلکہ کیا ہے سب میں حقیقت ہے تو کئی دفعہ قرآن مجید میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے اب اگلی مثال یعنی الفاظ کی تیسری قسم آ رہی ہے لفظ کے مشترک کرنے کے بات واضح تو لفظ کے مشترک ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو جائے گا تو ایک مفسر اس مشترک لفظ کا ایک معنی بیان کر دے گا دوسرا دوسرا اب اگر اور کیجئے گا یہ دو معنی جمع ہو سکتے ہو تو یہ اختلاف تنوع ہو جائے گا اور یہ دو معنونی جمع نہ ہو سکتے ہو تو یہ اختلاف حقیقی ہو بات واضح اچھا کہیں رہے ہیں صنفان لدانی تنم و تفسری طا رتن تنسمای و صفاتی و طا رطن ذکری باغ انواء و ٹھیک ہے باغد انواء المسمہ و کون سی عام بھلی اسم عام ہے اس کی کچھ بعض اقسام بیان بعد بعض کد تمصیلات یعنی المثال یعنی حمل غالب یہ دو قسمیں ہیں غالب فی تفسیری سلف العمتی لطیو مختلف امت کی تفسیر سلف امت کی تفسیر میں یہ دو قسم غالب ہیں جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ شاید یہاں اختلاف ہے اچھا اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہناز و موجود انہ اچھا ابھی تک تنازع نہیں تھا ٹھیک ہے وہ اختلاف تھا لیکن اختلاف ہے تنفو اچھا یہ تنازع ہو سکتا ہے ایک صورت میں اور ایک صورت میں پھر یہ اختلاف تنوہی میں لوٹ جائے گا جیسے میں نے کہا کہ دونوں معنی مراد لیے جا سکے اچھا کہہ رہے جو سلف میں ہا. انہم کی زمین کہا جا رہی ہے سلف کی طرف سلف میں جو تنازع موجود ہے یعنی اختلاف حقیقی جس میں لفظ دو امر کو محتمل ہوتا ہے اچھا دو امر کو محتمل کیسے ہو سکتا ہے دو قسم کے الفاظ بیان کریں گے ایک ہیں الفاظ متوقع اور ایک ہیں مشترکہ اچھا مشترکہ میں نے بتا دیا نا ہاں الفاظ متوقع کیا ہے دیکھ وہ لفظ ہوتا ہے کلی کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مشترک لفظی ایک ہوتا ہے مشترک مانوی سمجھا رہی مشترک لفظی مشترک مانوی کبھی سنا ہوگا نا مشترک لفظی کون سا ہوتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو الفاظ مشترکہ بتایا نا جس میں ہر لفظ الگ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے مشترکہ معنی وہ ہوتا ہے جس میں لفظ ایک ہے اس کا معنی بھی ایک ہے اس کا اطلاق مختلف پر ہو رہا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں مثال کے طور پر حیوان حیوان ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی بھی ایک ہے لیکن اس کا اطلاق انسان پہ بھی ہو رہا ہے لیکن گھوڑے پہ بھی ہو رہا ہے اب یہ انسان ہو رہا ہے گھوڑا ہو رہا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انسان کے لیے لفظ حیوان الگ وضع کیا گیا گھوڑے کے لیے الگ وضع نہیں اس کا معنی ایک ہے یہ معنوی طور پہ مشترک ہے نا چونکہ ماہیت میں سمجھا رہی کہ نہیں آج اس کو مشترک مانوی کہتے ہیں یعنی وہ لفظ کلی جس کا اطلاع جس کے مصادیق بہت سے ہوں جس کے مصادیق بہت سے ہوں تو لفظ حیوان ہے وہ گھوڑے پر بھی ہے گدے پر بھی ہے شیر پر بھی ہے چیتے پر بھی ہے انسان پر بھی ہے ایگزام بھی حوالے ناتے کا ادواز یہ کیا ہوتا ہے مشترک مائنڈ اس کو متواقع بھی کہہ دیتے ہیں اچھا اس کی ایک اور مثال جو ابھی یہاں دیں گے وہ میں بتا دیتا ہوں بختری صاحب سمجھا رہی ہے مثالوں سے سمجھ آئی نہیں جیسے ہو کی ضمیر ہے ہو کی ضمیر ہے یہ کیا ہے یہ مشترک مانوی ہے یہ الفاظ متبادے میں سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوں کی ضمیر کا آپ پر بھی ویسے اطلاق ہو سکتا ہے جیسے میرے پہ ہوگا اور بلی پر بھی ہو جائے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور گھوڑے اور گدھے پہ بھی ہو جائے گا اور فلاں پر بھی ہوگا اور فلاں پر بھی ہوگا تو ہوں کی ضمیر مشترک مانوی ہے نا اس کا اطلاق سب پر ہو سکتا ہے جو بھی مذکر سے ہے اس پر اطلاق کر دو چاہے وہ جدار ہی کیوں نہ ہو بات واجے تو ہوں کیا ہے کیا ہے ہاں الفاظ متباطوں میں سے ہیں اور آئین آئین یا نون یہ کون سے الفاظ میں سے ہیں آئین آئین کا لفظ آرٹ کے لیے بھی ہے جاسوس کے لیے بھی ہے چشمے کے لیے بھی ہے سونے کے لیے بھی ہے سردار کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے مشترق. الفاظ مشترک ہیں یعنی سردار کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے زہب کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے یمبو کے لیے چشمے کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے سمجھ آ رہی ہے یہ الفاظ مشترکہ ہیں لیکن حیوان پہ لفظ الگ الگ مزہ نہیں کیا گیا گھوڑے گدے کے لیے ایک ہی لفظ ہو کی ضمیر ایک ہی دفعہ بزا کی گئی ہے وہ سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا بات واضح ہے وہ الفاظ متواقع اب کہہ رہے ہیں سلف میں بات واضح ہو گئی کہ الفاظ کی کتنی اقسام ہیں ہمارے سامنے یعنی الفاظ مشترکہ الفاظ متواقع پہلے ہم پڑھ چکے ہیں متقافیہ ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صلف میں حقیقی اختلاف بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ لفظ یا تو مشترک ہو یا متواتے ہو اچھا متواتے کے لفظ کا اطلاق کدھر ہو رہا ہے مثال کے طور پہ مثال دیں گے جیسے و ہے اب الفجر کون سا لفظ ہے مشترک ہے یا متو... مشترک مانوی ہے یا لفظی ہے الفجر یعنی فجر کا اطلاق 10 ذی الحجہ کی فجر پہ بھی ہوگا اسی طرح نو کے بھی ہوگا اور اسی طرح رمضان کی 5ویں تاریخ کی فجر سب کے لیے لفظ فجر کا اطلاق ہو جائے گا نا. اللہ نے کہا وال فجر کون سے دن کی فجر مراد ہے فجر لفظ متواتی ہے جو سب پر ایک جیسا اپلائی ہو رہا ہے 355 دنوں میں جو فجریں آ رہی ہیں ان سب کی فجر پر الفجر کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا نا الفجر تو اب اس کی تعین کیا ہے یہ فجر ذی کی 10 تاریخ کی فجر ہے یا 9 کی فجر ہے لیلہۃ القدر کی سمجھ رہی ہے اختلاف ہو گیا ہے تو یہ اختلاف لفظ کے کیا ہونے کی وجہ سے ہوا متواتی ہونے کی وجہ سے ہاں مشترک معنی ہونے کی وجہ سے اسی طرح اس کی ایک اور مثال ضمیر کی دیں گے کہ اللہ تعالی سورۃ نجم میں فرماتے ہے ثم دنا فتدل فکان قوا و قوسین او ادنا ثم دنا ضمیر مستتر ہوا کہ دنا فتدل پھر مستتر ہے فقان پھر مستطن سمجھا رہی ہے یہ تین ضمیریں ہیں یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہیں جبریل کی طرف یا اللہ سبحانہ و کی طرف سمجھا رہی ہے کہ نہیں اب دونوں کی طرف ضمیر تو ہُو کی لوٹے گی آپ کہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف ہو کی ضمیر بال لوٹے گی اجبراہیل کی طرف تھوڑی کم لوٹے گی دونوں کی طرف برابر لوٹ سکتی ہے تو اختلاف مفسرین کا کیا ہو جائے گا کون ضمیر سے سمجھا رہی کہ نہیں اب یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے یہ ہوں کی ضمیر کے متواتی ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہوں کے ضمیر کا اطلاق سب پر ایک جیسا ہوتا ہے آپ نے مثال دی اس میں علم جو ہے وہ صرف ایک صفاتی نام نہیں ہے فجر یعنی فجر ہے تو ایک خاص وقت کا نام لیکن وہ وقت ایک سے زیادہ دفاتا ہے یعنی وہ صفت نہیں ہے یعنی اس یہ اس میں علم ہے سمجھا رہی یہ اس میں علم کس کا ہے جب پو پھٹتی ہے اس کا اس میں علم ہے لیکن یہ پو پھٹنا روزانہ ہوتا ہے بس تو جب آپ نے کہہ دیا میں یہ نہیں پتا چل سکتا نا اس سے کیونکہ فجر کے لفظ کا اطلاق کیونکہ فجر کے لفظ کا مانا ایک ہی ہے معنی کیا ہے پو پھٹنا پو را پھٹتی ہے تو ہاں بالکل اسی طرح کے لیکن اسد جو ہے نا وہ متبادی ہے بس اپنی نو کے اعتبار سے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کہیں گے اسد ہے تو اسد سارے ہیں وہ اپنی نو کے اعتبار سے متواتی ہے کچھ الفاظ متواتی ہوتے ہیں اپنی جنس کے اعتبار جیسے حیوان ہے سمجھ آ رہی ہے ہاں لیکن یہ ضروری نہیں متواتی ناؤ میں بھی ہو سکتا ہے جنس میں بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر آپ کہیں جیسے علماء نے متواتی کی مثال انسان بھی دی ہے تو انسان سمجھ رہی ہے کہ نہیں یعنی رائی تو انسان رعی زیدن او بکرن او حامدن او محمودن فہاد الانسانو كل جس کے مسادق ایک سے زیادہ ہو لفظ ہے معنی ایک ہے اطلاقات بہت زیادہ بعض ہو ہے, اس کے. ہے؟ کی مثال کس کی ہوئی ہو کی بھی اسی کی اور جو دوسرا دوسرا کون سا لفظ لفظ مشترک اس کی مثال جیسے قرآن مجید میں آیا وہ لئی آساسہ تو آثاثہ لغت میں اقبلہ کے لیے بھی ہے اطبلا کے لیے بھی ہے اور دوسری مثال انہوں نے دی ہے کہ فرتمن اسورا اسورہ فل لغتی حدی الکلیمہ کلمہ تلق علی الرامی وعلی الاسد رامی کون ہے تیر انداز تو اب کسی نے کہا کہ وہ بھاگے جیسا گدا بھاگتا ہے شکاری کو دیکھ کے تو اسورہ کون ہوگا شکاری اور دوسری رائے میں کیا ہوگا قصورہ شیر یہاں دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے آپ کے اصل میں تشبیح بھاگنے کی ہے کیونکہ بھاگتے وہ شعر سے بھی ویسے ہی جیسے رامی سے لیکن بعد واضح ہو رہی ہے تو الموجود عند قد يكون سببه الالفاظ او الالفاظ اسی پر کا ختم کرتے ہیں آگے کچھ باتیں اور آئیں گی تو وہ کافی ہو گیا اس سے ٹھیک نقطفی بحاد القدر انشاء اللہ تو مشترک الفاظ یہ ہوتے ہیں جو الگ الگ وضع کیے گئے ہوں اور متواتی وہ ہیں جو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا تو اس کو مشترک مانوی کہتے ہیں مشترک دوسرے والے کو مشترک لفظی کہتے ہیں جیسے پرانے مجید میں کیا ہے ولمتفق کی مثال بہت مشہور ہے ولمت و یا ترم بس تو قروع کیا ہے لفظ مشترک ہے مشترک, مشترک لفظی ہے حیض کے لیے بھی طور کے لیے بھی اختلاف ہو گئے ٹھیک اختلاف تو انجوائے کرنے کی چاہیے عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے لیے اتنے سرخ اونٹ ہوں اور صحابہ اختلاف نہ کرتے یعنی صحابہ کا اختلاف مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت یہ کہ مجھے دنیا پوری مل جائے تو ہمارے یعنی کہہ رہے ہیں اس سے تو بڑے کیا بات ہوئی صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو ہمارے پاس بھی اختلاف کی گنجائش ہوگی اگر صحابہ کوئی اختلاف نہ کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ما انا علیہ ہی تو اصحاب میں کوئی اختلاف نہیں تھا تو اختلاف نہیں ہو سکتا جب اسحاب میں اختلاف ہو گیا تھا ہم بھی کر سکتے ہیں یعنی ہم سے مراد مرادین بلا وجہ کر سکتے ہیں اصول کے تحت کا اسی لیے کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ رحمت ہے اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ مفہوم ثابت ہے صحابہ سے بھی اور تعبیم سے بھی کہ اختلاف و امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ ادا لم یقن هذا اختلاف و تناخوراً وہ تضارو وہ و تفسی و, و تبدیل پھر رحمت ہے مرہ رحمت نہیں ہے یعنی صحابہ والا اختلاف رحمت ہے تفسیق ہے تقفیر ہے تبدیل ہے جدت اقرار دینا ان اختلافات میں جو فروئی ہوتے ہیں اس میں نہ تفسیق ہے نہ تبدیل ہے نہ تقفیر ہے کچھ بھی نہیں نہ تناخر ہے اس کا مطلب ہے ایک دوسرے لڑنا نہ تضارب ہے ایک دوسرے کو مارنا پہلے نہ تجادل ہے نہ تقاسم ہے یہ نہیں ہوگا تو پھر بات ٹھیک ہے لیکن اگر تقاسم و تجادل و تناخر و تکفیر و تبدیل و تفسیق اور زندقہ ہو پھر ٹھیک نہیں ہاں وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے یعنی اختلاف جو فروعات ہے اس میں لڑائی جھگڑا بالکل پسندیدہ نہیں آپ ڈائلاگ اچھی بات ہے پیار محبت کے ساتھ ڈائلاگ اس لیے آپ نا کتاب المناظرہ ضرور پڑیے گا امام غزالی کی تو بتائیں گے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سلف کے بھی مناظرہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں تو ان کی خوب تسلی کی ہے امام غزالی علیہ کہ سلف کے مناظرہ کیا تھا اور تمہارے مناظرہ کیا ہیں رغور کر ہے نا یہ کتاب المناظرہ hmm. امام شاخی جو تفریح کی تھی سبب جو ہے وہ کچھ لوگ کہ سبب رضور جو بہت ضروری ہے ہونا چاہیے کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیان کرنا چاہیے پرانے ندیز کے اندر لفظ ہے تو یہ تو ایکس چینج ہیں اور کچھ لوگ درمیان میں جو کہتے ہیں کہ کر دینا چاہیے آ, روایت کی صحت دیکھ کے اور لیکن بہت زیادہ اس میں شدت بھی کرنی چاہیے اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہے امام شاستری کا کون کہ فلاوت جو ہے وہ مبتضۂ حال سے آ, اس کی تعلیم ہوتی ہے تو مبتضۂ حال جو ہے وہ جاننے کے لیے جو آپ کو سبب رضول کا پتہ ہونا چاہیے یہ بحث تھی کہ دو اور کون ہے میں میں جو ایک سری سیکھے وہ تو یہ ہے کہا اور ہے کہ نظر آیا تو یہ دو سیکھیں جو یہ ہے کہ یہ یہ کچھ کچھ نازد ہوا تو یہ صحیح ہے اور اس کو جو ہے سب مفروم مانیں گے یا ان کے اطلاع میں مصنط مانیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اگر صلاحت کے ساتھ نہیں ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اولے صحابی بھی ہو سکتا ہے مصنط ہونا اس کا نہیں محوف بھی ہو سکتا ہے اور پھر اختلاف وہ اختلاف ہوگی دوسری قسم میں چلا جائے گا ہاں اس کیس ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ اختلاف ہو والا سبھی تمسیل ہو جائے گا لیکن اگر وہ صریح ہے تو اس اس کیس میں جو ہے نا ہمیں یہ بتانا پڑے گا یعنی یا تو ترجیح قائم کرنی پڑے گی روایات میں گریز فراہم تو صراحت کے ساتھ ہمیں ترجیح قائم کرنی پڑے گی یا تبدیل کرنی پڑے گی تو وہ روایات بیٹھ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ مشترکہ اور جو متبادلیں جو آپ ہمیں ڈسکس کی ہے کہ الفاظ مشترکہ جو ہے جو ایک ہی لفظ کی جو ہے وہ زیادہ اصول ہو سے یہ زیادہ اصل ہو اس کے زیادہ معنی ہو حقیقی معنی تو وہ جو ہے وہ مشترکہ ہوتے ہیں کیونکہ ملکی مثالیں ہیں اور متبادل جو ہیں جس میں معنی طور پہ اطلاق ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہو لیکن حقیقی طور پہ ایک سے زیادہ اس کی ہاں اس کا معنی ایک ہی ہوتا مانا ایک ہی خلاصہ میرا خیال رضوان صاحب بھی خلاصہ بیان کریں گے جب ہم اس کا ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں نا پھر رضوان صاحب کا خلاصہ بھی آ جائے گا کیا خیال ہے کچھ نہیں وہ میں نے کہا تھا غلوب القرآن صاحب نے پڑھنی ہے وہ کتاب آپ لوگوں نے خریدی ہے تو پڑھ لی ہاں وہ کوئی پڑھنی ضروری ہے وہ تو مطلب اس سے کافی مباحث جو ہے نا اس کے اندر ہے مولانا تقی عثمانی بتایا تھا وہ کمپلسری ہے ٹائم نومبر کی بیس تاریخ ہے تو یکم جنوری تک مولانا تقی عثمانی صاحب کی یکم جنوری تک سب نے مکمل پڑھ لی ہو ٹھیک ہے تین چار سو نہیں تھا نہیں نہیں کون سی چھوٹی سی وہ بڑی کتاب آپ لوگوں نے لینی ہے تفصیلی والی کہ پانچ چھ سو صفحات ہے ہاں وہ علوم القرآن کی ہے وہ پتہ نہیں کہاں کی دارالعم کراچی کی چھپی ہوئی ہے کہاں کی چھپی ہے ہاں رنگ برنگا اس کا صفحہ ہے یہ موجود ہے لائبریری میں موجود ہے وہ لینی ہے یہ ذہن میں رکھے موٹی والی کی بات ہو رہی ہے پتلی والی کی نہیں اب کتابوں کی تفصیل موٹی پتلی ہے علومر نام ہے بس ہو سکتا ہے پہلے انہوں نے مجھے لگتا ہے جیسے پہلے نا یہ جو معرف القرآن ہے نا مفتی شفیع صاحب کی اس کا مقدمہ لکھا تھا مولانا تقریع مانی صاحب نے علوم القرآن کے نام سے وہ ہے مختصر وہ بیچ پھر اسی سے ان کو محمیز حاصل ہوئی اور انہوں نے بعد میں ذرا بڑا کر کے اس کو لکھا تو میرے خیال ہے وہ بھی چھپتا ہے الگ سے جو معرف القرآن کا مقدمہ ہے تو وہ چھوٹا ہوگا جیسے آپ بتا رہے ہیں سو اور ڈیڑھ وہ اتنے اور یہ بعد میں انہوں نے پھر تفصیل اس میں مباحث ایڈ کر کر کے تو وہ پانچ چھ سو سو کی ہو گئی تو وہ والی مطلوب ہے ورنہ یہ تو پھر آپ کو صرف ایک ہفتے کا ٹائم دیا جائے گا تو اس لیے یکم جنوری کا مطلب ہے ایک مہینہ دس دن تو ایک مہینہ دس دن میں یہ کتاب پڑھنی ہے پوری اور باقاعدہ آپ اس میں چیزیں جو ہیں وہ قلم جو ہوتا ہے وہ رنگ برنگا جیسے رنگ کرتے کیا کہتے ہیں جو چیزیں اہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہاں اصل میں دیکھیں اگر آپ کتاب ساتھ سوری کاپی ساتھ لے کر نوٹس بنانا شروع کریں گے نا تو بہت زیادہ بوریت ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی فن کی کچھ کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی بڑی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے کچھ مباحث آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ایسی صورت میں بھی آپ شروع کر رہے ہیں نا تو اس میں یہ بالکل مناسب نہیں ہے ورنہ سے بوریت ہو جائے گی اور رفتار بہت سلو ہو جائے گی اور آپ ہر وقت مخمس میں رہیں گے اچھا یہ نوٹ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یا یہ کروں یا یہ یہ کروں کروں نہ ہاں ویسے کتاب پڑھنے میں آپ نے ساتھ نوٹس نہیں بنانے صرف اتنے نوٹس بنانے ہیں جو آپ وہیں حاشیے پہ لکھ سکتے ہیں الگ سے کاپی وغیرہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کچھ اہم چیزیں ہائی لائٹ کریں اس کے لیے ہائی لائٹر ہوگا اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر جیسے ہمارے جو نانا بات میں ویسے ایسا نہیں کرتا وہ انہوں نے ایک سے زیادہ مارکر رکھے ہوتے ہیں مختلف کلرز کے تو ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ یہ والی بات جو لال کلر ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے اس سے کچھ درج کم درجے کی کچھ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں مطلب ٹائم زیادہ لگتا ہے آپ کہیں اچھا یہاں کون سا مارکر لگاؤں گا اب یہ والا یا یہ والا اس میں پھر ایک مخوصہ آئے تو بہتر یہ کہ یہ کام نہ کریں لیکن یہ بھی کسی سطح پہ ہو سکتا ہے یعنی مثال کے طور پہ آپ بیان کرنا ہے ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ تفسیر عثمانی میں سے نوٹس بناتے تھے ان کی تفسیر یعنی جس سے وہ دورہ ترجمہ قرآن میں سامنے تفسیر رکھتے تھے تو وہ تفسیر عثمانی ہوتی تھی تو اس میں وہ میں نے دیکھی ہے کیونکہ ایک دفعہ میں نے بھی دورہ ترجمہ قرآن اسی کو سامنے رکھ کے کروایا تو اس میں آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ چیزیں ہائی لائٹ ہیں کئی دفعہ کئی جگہ آپ کو مکہ بنا ہوا نظر آئے گا مکہ بنے کا مطلب ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ایسے بیان کرنی ہاں <laughs> <laughs> ایسے ہی ہے ہاں ہاں یعنی وہاں یعنی ویری امپورٹنٹ ہے یا اس طریقے پر تو وہاں کا بھی نظر آ جاتا ہے وہ ایک دم جذبات میں ہاں جذبات میں آنا ضروری ہے لیکن وہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ بات یہاں بہت اہم ہے تو یہ ایسے میٹھی میٹھے انداز میں نہیں گزر جانا ہے یہاں سے یہاں ذرا گرج کے ساتھ بیان کرنا ہے تو اس طرح پھر ایک سے زیادہ مارکر یوز کر رہے ہوتے تھے اس میں کوئی پنک بھی تھا اور دوسرے کلر کا بھی تو اور کئی دفعہ اسی کے اوپر اور زیادہ سے زیادہ اگر کرتے بھی تھے نا جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ نے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا حاشیہ لمبا ہو گیا ہے یعنی اس پر کچھ آپ کے خواتر ذہن میں آئے تو اس کو کاپی پہ نہیں لکھنا اس کو پھر آپ نے صفحہ لے کے لکھنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ سٹیپل کر دیا ہے ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کا حاشیہ لمبا ہو گیا تو آپ اس کو کتاب کے اندر ہی بند کر کے رکھیں اور کتاب میں بند کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ صرف کاغذ بیچ میں رکھ دیں پھر ضائع ہونے کا اندیشہ اگر ادھر نکل جائے اس کو اسٹیپل کر دیں گے اس جگہ پہ یہ میرا حاشیہ ہے تو اس طرح بھی کیا میرا انہوں نے تو یہ اس طرح کرنا چاہیے لیکن مطلب مختصر رہنے چاہیے یہ کہ ہم بہت کوئی عالم فاضل ہو جائیں تو ہم اوپر اپنے جو ہے وہ خواتین اور یہ ہمارے علماء بالکل ایسے نہیں کہتے کہتے ہیں شروع میں خصوصا علوم کی ابتداء میں یہ آپ تنقید تو آپ نے بالکل نہیں کر رہے یعنی ان کے ہاں اصل میں چونکہ ایک مغربی تناظر میں لکھا جا رہا ہے نا ہمارے یہاں سرواج نہیں ہے کہ ہاں آپ اپنے علماء کے اتنی بڑی بڑی کتابوں پہ بیٹھ کے تو تنقیدی نگا دیکھنے کے لیے آپ کو بہت کچھ چاہیے تو وہاں ترجیحی نہیں چلے گی الا یہ کہ آپ اپنے کوششن مارکس بنا سکتے ہیں اس کو تنقید نہ کی جائے گا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو لکھ دیں یا کوشچن مارک بنا دیں یا اس طرح تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی میں نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ جو تنقیدی نگاہ ہے نا وہ اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو وہ ایک کتاب کو ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد تیسری دفعہ تنقیدی نگاہ سے پڑھنے پہلی دفعہ تنقیدی نگاہ سے پڑھنا بالکل ممد دو معاون نہیں ہے اس سے بات آپ کی فہم میں کم آتی ہے آپ کو اس کے جو ایوب ہیں وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں سیدھی سی بات ہے نا میں آپ کو دیکھوں گا تو دیکھنے کا ایک نظریہ ہے تو پھر اس کے بعد مجھے آپ کے کپڑوں میں جھبے بھی نظر آئیں گے اور کہیں گے دیکھو کیا ہوگا غریب کھلیا بنا کے آ گئے تو وہ چونکہ ایک فری تھنکنگ کا ماحول بھی ہے نا ویسٹ میں تو اس میں فری تھنکنگ میں یہ ہے کہ کوئی سیکرٹ شے کوئی نہیں ہوتی تو ہمارے یہاں کچھ چیزیں جو ہے وہ سینکٹی ہے کچھ چیزوں کی تو وہاں ہم ذرا ہاتھ رکھیں تکلید ہے تقریب سے مراد ہے کہ یہ دین ہے یہ کوئی لٹریچر نہیں ہے یہ ادب کی کتاب نہیں ہے یہ دین ہے تو دین تو سمجھا گیا ہے اگر آپ بالکل وہی رویہ اختیار کریں گے ہاؤ ٹو ریڈ اے تو پھر آپ گاندھی صاحب والا رویہ ہوگا یعنی دین کو ابھی ہو سکتا سمجھا نہیں گیا ہو سکتا ہے میں سمجھ لوں گا پھر ایک اور مبتا ہاں وہ تو فردہ بات ہے آپ نے اپنی ٹریڈیشن کے اعتبار سے کچھ فروغ تو بربوز خاطر رکھنے ہے ویسے وہ اچھی کتاب نام کر کے یہاں سے شاید نہ ملے پی ڈی ایف میں اویلیبل ہے عام ہاؤ ٹو ریڈ اے بک نیٹ سے نازل فرمائے اس کو تنزیل اس کی ہاں عربی میں ہی کہتے جو تحمیل یا تنظیل ڈاؤن جو ہے یہی دیکھیں اس کا فائدہ بھی ہے پی ڈی ایف میں ہر کتاب موجود ہے آپ کہاں خرید سکتے ہیں جا کے مہنگی بھی بہت ہوتی ہے کئی دفعہ